سوال ہے کہ کیا مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کر سکتے ہیں مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہٰذا اوکا مکال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلّہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنیں کسی شخص کو گم شدہ چیز کو تلاش کرتے ہوئے یار میرا یہ کہا ہے یار میرا یہ کہا ہے یار میرا یہ کہا ہے یار یہ کہیں رکھا تھا یہیں رکھا تھا یہیں رکھا تھا تو اسے کیا چاہیے میں اس کو ایک اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو کسی شخص کو گم شدہ شے تلاش کرتے ہوئے سنیں تو کیا کہیں فل يکول, مسجد کے اندر فل يکول, اسے چاہیے کہ اسے کہے لا رد اللہ علیق. اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز نہ لوٹائے ف ان مساجدہ لم تم نہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہے مسجد اس کے لیے نہیں بنی ہے کہ وہاں پہ گمشدہ چیزیں تلاش کی جائیں حسرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ترمیزی سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے اس تجارت میں نفع نہ دے اور جب کسی کو گم شدہ چیز تلاش کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے یہ چیز نہ ملائے اوکا مقال صلی اللہ علیہ وسلم سلم حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں علامہ علاء الدین حسقفی متوفع ایک ہزار اٹھاسی ہجری فرماتے ہیں قریحہ انشاد الدال یعنی مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈنا مکرو ہے اور صدر الشریعہ بد طریقہ مفتی محمد امجد علی عامی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنا یعنی مانگنا حرام ہے اور اس سائحل کو دینا بھی منع ہے اور مسجد میں گم شدہ چیز کو تلاش کرنا بھی منع ہے واللہ تعالیٰ عالم